یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے عباسی خلافت کا تذکرہ شروع ہے عباسی خلافت سن 132 ہجری سے شروع ہوتی ہے سن 656 ہجری تک جاری رہتی ہے یعنی 524 سال تک یہ خلافت دنیا کے نقشے پر قائم رہی اس خلافت میں مسلسل پے در پہ اڑتیس خلافہ آئے جن میں ایسے خلافہ بھی تھے جن کی شان و شوکت روب و حیبت سے پوری دنیا کانپتی تھی ایسے بھی تھے جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر آج بھی ہوتا ہے اور ایسے خلافہ بھی تھے جو کہ انتہائی کمزور تھے جن میں ایک ایسا خلیفہ بھی تھا جو صرف ایک دن کے لیے تخت خلافت پر آیا میرے بھائیوں میری بہنوں عباس خلافت کو عروج و زوال کے اعتبار سے تین مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ طاقت و قوت کا مرحلہ ہے جسے سنہرا دور بھی کہا جا سکتا ہے اور دوسرا دور آپس کی چپکلشوں اور کشمکشوں کا مرحلہ ہے جس میں اجم اور عرب کے درمیان کشمکشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تیسرا مرحلہ عباس خلافت کا اندرونی شورشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی حملوں کا ہے یعنی سلیبیوں اور چنگیزیوں کے حملوں کا دور ہے پہلا مرحلہ جسے اباسی خلافت کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے یہ سن 132 ہجری سے شروع ہو کر سن 247 ہجری یعنی سات سو پچاس عیسوی سے آٹھ سو اکسٹھ عیسوی تک قائم رہتا ہے یہ ہجری کیلنڈر کے مطابق 115 سال بنتے ہیں دوسرا مرحلہ جو کہ آپس کی شورشوں اندرونی اختلافات اور آجم و عرب سربراہوں کے درمیان اختلافات کا مرحلہ ہے یہ سن دو سو ہجری سے شروع ہو کر چار سو ستاسی ہجری تک جاری رہتا ہے یعنی آٹھ سو اکسٹھ عیسوی سے ایک ہزار چورانوے عیسوی تک یہ مرحلہ قائم رہتا ہے تیسرا مرحلہ جو کہ انتہائی کمزوری بیرونی حملوں سلیبیوں اور چنگیزیوں کے حملوں کا زمانہ ہے سن 487 سو ہجری سے شروع ہو کر سن 656 ہجری میں عباسی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یعنی 1094 عیسوی سے 1258 عیسوی تک میرے بھائیوں بغداد میں عباسیوں کے جو بڑے بڑے خلافات ہے سنہرے دور سے جن کا تعلق تھا ان میں سے بعض کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا مثال کے طور پر عباسی خلافت کے جو بانی تھے ان کا نام ابو العباس عصفاح تھا جنہوں نے 132 سجری سے 136 سو سجری تک حکومت کی ان کے بیٹے ابو جعفر منصور بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں طویل عرصے تک انہوں نے حکومت کی ہے تقریباً تقریباً بائیس سال و تخت خلافت پر موجود رہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمارے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا تھا ان کے بعد مہدی مہدی کے بیٹے ہارون الرشید آئے مامون الرشید متسم باللہ انہوں ہارون الرشید کے بیٹے ہیں امین الرشید کو مامون الرشید یعنی ان کے اپنے ہی بھائی نے خلافت کے خاطر جو جنگ ہوئی تھی اس میں قتل کر دیا تھا میرے بھائیوں عباسی خلافت کے سنہرے دور میں جو مشہور مشہور خلفاء ہوئے ہیں ان میں ابو العباس صفاح ابو جعفر منصور ہارون الرشید مامون الرشید معتصم باللہ یہ بہت مشہور ہیں دوسرے دور میں جبکہ آپس کی چپلشوں اور کشمکشوں میں شورشوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اس وقت جو خلفاء آئے ہیں ان کی فہرست کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ چار خلفاء تو پے در پہ قتل کیے گئے ہیں اور ایک ایسے خلیفہ بھی گزرے ہیں جنہیں دو مرتبہ تخت سے اتارا گیا ہے اور پھر قتل کر دیا گیا عبداللہ بن محتز راضی بلّہ کے بیٹے انہوں نے صرف ایک دن حکومت کی ہے وہ الحاظ القیاس تیسرا دور شروع ہوتا ہے آخری خلیفہ کا نام مستعصم باللہ ہے جنہیں تاتاریوں نے قتل کیا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں عباسیوں کے دور میں فتوحات کا کیا حال تھا یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا اس لیے کہ امویوں کی خلافت میں فتوحات کا جو سلسلہ اور جو سیل رواں جاری تھا کیا اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے جواب یہ ہے کہ اباسیوں کے خلافت میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا امویوں کی حکومت میں فتوحات جہاں تک رکی تھی بس وہیں پر رک گئی عباسیوں کی خلافت میں جنگیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ان جنگوں میں فتوحات نہیں بلکہ پہلے جو مفتہ علاقے تھے یعنی مویوں کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں بغاوتیں پیدا ہوتی تھیں ان بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے جہاد کا سلسلہ جاری تھا یعنی گویا کے ان علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا گیا مثال کے طور پر سن ایک ہجری میں مورا نہر یعنی سینٹرل ایشیا وسطی ایشیائی ریاستوں میں بغاوت اٹھی صبرستان میں سن ایک سو بیالیس ہجری میں سجستان میں سن ایک سو باون ہجری میں جرجان میں سن ایک سو سرسٹھ ہجری میں یعنی یہ جو ہمارے پڑوس میں علاقے ہیں وسطی ایشیائی ریاستیں اور افغانستان ایران وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بغاوت شروع ہوئی ان بغاوتوں کو انتہائی شدت کے ساتھ کچلا گیا اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی مفتوحہ زمینیں ہیں اور مسلمان جن علاقوں کو ایک بار فتح کر لیتے ہیں یہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے چنانچہ خلافہ ان علاقوں کو مسلمانوں کے قبضے اور کنٹرول سے نکلنے سے روکنے کے لیے زبردست کوششیں اور جہاد کیا کرتے تھے گزشتہ اسباق میں جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی سردیوں اور گرمیوں کی ترتیب سردیوں میں الگ تشکیلات گرمیوں میں الگ تشکیلات ہوا کرتی تھیں چنانچہ یہ سلسلہ عباسیوں کے زمانے میں بھی جاری رہا عباسی خلافت کے آغاز میں چونکہ داخلی معاملات کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا اس لیے سن 142 ہجری تک یعنی دس سال تک یہ سلسلہ رکا رہا پھر سن 142 ہجری سے سن 91 ہجری تک جاری رہا پھر سن 215 ہجری تک رکا رہا یعنی تقریباً پچیس سال تک یہ سلسلہ رکا رہا وجہ کیا تھی وجہ ہارون الرشید رہی اللہ کے دو صاحبزادے امین الرشید اور مامون الرشید کے درمیان جنگیں تھیں ان دونوں کے درمیان شورش برپا ہونے کی وجہ سے کافروں کے خلاف جہاد کا سلسلہ رک گیا تھا آخر مامون الرشید کی خلافت جب مستحکم ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا حتیٰ کہ دو سو اٹھارہ ہجری میں مامون الرشید بنفس سے نفیس خود رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے گئے ترسوس نامی علاقے میں جا کر وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا جہاں شامی سرحد رومی سلطنت سے ملتی ہے ترسوس میں ان کا انتقال ہوا اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ مامون الرشید نے حضرت امام احمد بن حمب رحمہ اللہ تعالی کو پابند سلاسل کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا تھا اس وقت خلق قرآن کا فتنہ زوروں پر تھا امام احمد بن حمب رحمہ اللہ نے اس فتنے کے مقابلے میں زبردست استقامت کا مظاہرہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا مرتدین کے خلاف قیام کر کے اور فتنہ خلق قرآن کے زمانے میں اس دین کی حفاظت کا عظیم کام اللہ جل جلالہ نے امام محمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لیا کہا جاتا ہے کہ امام محمد بن حمب رحمہ اللہ نے جبکہ انہیں پابند سلاسل کر کے انتہائی وزنی زنجیروں میں جکڑ کے مامون و رشید کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے مامون رشید کے ساتھ اکٹھا نہ فرما میری ملاقات اس کے ساتھ نہ ہو اللہ ہو اکبر سرکاری اہلکار امام صاحب رحمہ اللہ کو لے کر راستے میں جا رہے تھے کہ خبر آئی خبر آئی کہ مامون الرشید کا انتقال ہو چکا ہے وعید الامام الى بغداد چنا امام محمد بن حنبل الرحمہ اللہ کو بغداد کی طرف واپس کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ جل جلالہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے منع ولی یعنی فقت اظن تو بالحر کہ جو کوئی بھی میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ اکبر یقینا ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے انہوں نے امریکہ کو جو کچھ کہا تھا آج سو فیصدی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ خوار ازار زلیل و رسوا ہو کر پوری دنیا میں در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اللہ جل الح دوسرے تواغیت اور دوسرے سرکش حکمرانوں کو بھی جن میں پاکستانی حکمران اور پاکستانی نظام پاکستانی فوج پاکستانی استخبارات سب صرف فہرست ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جلد از جلد رسوا کرے گا ذلیل کرے گا انشاءاللہ اللہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے اللہ کے دوستو اللہ کے اولیاء کے خلاف انہوں نے جنگیں شروع کی ہوئی ہیں امریکہ نے اور اس کے پٹھو نے غلاموں اور نوکروں نے جیسے امریکہ آج زلیل و رسوا ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کے اوپر مسلط یہ سانپ جیسے بچھو جیسے حکمران اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے سب کے سب ناکام ہوں گے انشاءاللہ اللہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دعا اللہ تعالی نے قبول کی اور مامون الرشید اس دنیا سے رخصت ہوا مامون الرشید کی اس تشکیل کے بعد رومیوں کے خلاف جو تشکیلات کا سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا اسلامی تو ہد اف غورات روم اب رومی جو ہے مسلمانوں کی سرحدوں پر حملہ ور ہونے لگے آپس کے اختلافات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی پہلے مسلمان حملہ کیا کرتے تھے رومیوں پر رومی جدیا دیا کرتے تھے اب رومیوں نے مسلمانوں کی سرحدوں پر حملہ کرنا شروع کیا چنانچہ سن 243 سو میں رومیوں نے مسلمانوں کی سرحدوں پر حملہ کیا اور شمشات نامی شہر تک وہ پہنچے حتیٰ کہ دیارے بکر کے قریب وہ آ تھے اسی طرح سن دو سجری میں انتاکیا کی طرف سے شامی سرحدوں پر انہوں نے حملے کیے خلفا نے جب دیکھا کہ پہلے جو گرمیوں اور سردیوں میں حملوں کی ترتیب تھی اس کے رک جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے دوبارہ سے اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے دو مشہور کمانڈروں علی بن یح ارمینی اور عمر بن عبداللہ اختاح کو رومیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بھیجا یہ دونوں کمانڈر رومیوں کے خلاف حملوں میں شہید ہوئے میرے بھائیوں اگلے سبق میں عباسی خلافت سے متعلق تین روشن اور تاریخی مثالوں کا ہم ذکر کریں گے جن میں عباسی خلفاء نے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما کر ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے کفار اور رومیوں کے خلاف کس طرح جہادی کاروائیاں کی اور کیسی تعدیبی کاروائیاں انہوں نے کی اس کا ذکر انشاء اللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے وصلی اللہ تعالی خیری خلق ہی محمد وعلى آله وصحبه اللهم الله وبرکاتہ